یہ حدیث پاک ابن ماجہ جلد ایک صفحہ چار سو نوے فور نائن زیرو اور حدیث نمبر ہے نو سو سات نائن زیرو سیبن تو ہم جب درود پڑتے ہیں تو فرشتے ہم پر رحمتیں بھیجتے ہیں ہم زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ زیادہ رحمتیں حاصل ہوں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ہی ہی وبارک وسلم قبر جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا جو مسلمان ہے اور صرف مسلمان نہیں اچھے اعمال بھی کرتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں اس کی تکرار ہوئی عام ان الصالحات عام انو عامل عام انو عامل ایمان والے اور اچھے اعمال کرنے والے کون سے اعمال اچھے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں وہ اچھے ہیں جو اس کے حبیب کو پسند ہیں وہ اچھے ہیں تو جو ایمان والے ہیں اور اللہ پاک اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متیع و فرما بردار ہیں ہر ہر معاملے میں ہر ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانتے اس کے حبیب کا حکم مانتے ہیں تو جب دنیا سے جائیں گے تو بظاہر تو وہ مٹی کا تودا اور تنگ سی قبر ہے مگر وہ تاحد نظر کشادہ ہو جائے گی بظاہر ہم اسے مٹی میں ڈالیں گے مگر اللہ کی رحمت سے وہ جنت کا باغ بن جائے گی اور مومن کی قبر جو ہے اس کی قبر کے اندر جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں مومن کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور ستر گز تا حد نظر اور بعد نے کہا کہ میدان جیسی اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے اور جو کافر ہیں اللہ پر ایمان نہیں لاتے مشرک ہیں شرک کرتے ہیں یا ایمان تو لے آئے اچھی عمل نہیں کرتے ایمان لے آئے نماز نہیں پڑھتے زکات نہیں دیتے ایمان تو لے آئے مگر طرح طرح سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں بھی کرتے ہیں تو رب تبارہ کا وطلا کی ناراضی کی صورت میں قبر جہنم کا گڑا بن سکتی اور جو کافر ہے اللہ کی پناہ اللہ کی پنا اس کی قبر میں تو روایت میں ہے کہ ننانوے عجدہ مسلط کر دیے جائیں گے اور جو طرح طرح کے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر معاشرے کو دیکھتے ہوئے اپنا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت اعلی رکھنا ہے چاہے اللہ ناراض ہو جائے چاہے اس کا حبیب روٹ جائے معاشرے میں ناک اونچی رکھنی ہے چاہے سود کا کاروبار کرنا پڑے چاہے حرام روزی کھانی پڑے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو جو نیک ہیں ان کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے اور جو گناہ گار ہیں یا فجار ہیں کفار ہیں ان کی قبروز کا گڑا بن جاتی ہے اور جو مسلمان ہیں تو ایسے ایسے اللہ کے نیک بندے گزرے کہ انہیں قبر میں اتارا گیا اس کے بعد دیکھا گیا وہ اپنی خبر میں نماز پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ چنانچہ حضرت امام شا رانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھ رفاقا نے سیون رفاقا نے بخاری شریف حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے یہ ایسے بزرگ ہیں یہ بزرگ اپنی کتاب اطبات القبرہ میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ موسا بن ماہین زولی رحمت اللہ علیہ ان کا انتقال ہوا لہد میں رکھا گیا لہت کیا ہوتا ہے یہ ایک ہوتی قبر صندوق سیدھی کھودی جاتی ہے لہد وہ قبلے کی طرف وہ کھودا جاتا ہے غار غارنما بنایا جاتا ہے اور میت کو وہاں رکھا جاتا ہے تو لہد میں رکھا گیا تو حضرت کی قبر وسیع ہو گئی بڑی ہو گئی یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے سبحان اللہ جو شخص لہد میں اترا تھا وہ یہ منظر دیکھ کر بےہوش ہو گیا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر اشمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو سبحان اللہ تو اللہ والے قبر میں بھی نماز پڑھتے ہیں ہم جیتے جی بھی نہیں پڑھتے اور یہی بات یاد رکھیے گا کہ قبر کے اندر انبیاء نمازیں پڑھتے ہیں اولیاء نمازیں پڑھتے ہیں قبر کے اندر مومنین قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول میں نے پہلے سلسلوں میں عرض کیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو قبر کے اندر قرآن دیا جاتا ہے وہ مسلمان اس کی تلاوت کرتا ہے تو نماز یہ جو اللہ کے نیک بندے قبر میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم جیتے جی بھی نہیں پڑھتے تو یاد رکھیے جو مسلمان ہے اس پر پانچ وقت کی نماز فرض ہے انکار کرے گا کافی ہو جائے گا چاہے نام مسلمانوں والے ہوں اور کا مسلمانوں والے ہوں اور انکار نہیں کرتا پڑھتا نہیں ہے تو یاد رکھیں جان بوجھ کر نماز ترک کرے گا اللہ کی پناہ اس کا نام دوزک کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے اللہ کی پناہ میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا ترمیزی شریف حدیث نمبر چھبیس 2627 کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے نماز کہا جاتا نا اندھیری قبر کا چراغ ہے اور نماز نہ پڑھنا نماز نہ پڑھنا عذاب قبر میں گرفتار کر سکتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی نشانی نماز ہے جس نے نماز کے لیے دل کو فارغ کیا نماز کے تمام ارکان و شرائط اس کے وقت اور سنتوں کے مطابق ہمیشہ ادا کیے وہ کامل مومن کنزور عمال حدیث نمبر اٹھارہ ہزار آٹھ سو ون ڈبل ایٹ ڈبل سکس اور بدقسمتی کے ساتھ اب ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا نماز کا دوستوں کے لیے ٹائم اور سوشل میڈیا تو سمجھیں کہ وہ سوار ہو گیا ہم پر جیسے بھوت سوار ہو جاتا ہے نا کہ آسے زدہ ہے تو اب سوشل میڈیا زدہ ہے موبائل زدا ہے آج بدقسمتی کے ساتھ اور پھر جیسے جس پر بھوت آ جاتا ہے جن آ جاتا ہے الٹی الٹی حرکتیں کرتا ہے اس طرح موبائل والے کرتے ہیں اس طرح سوشل میڈیا میں ہر وقت گھسے رہنے والے کرتے ہیں اللہ کی پناہ اور ایسے منہمک ہو جاتے کا شکار ہو کر موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں پتہ نہیں لگے میں اس کے اوپر تو نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے کام کاروبار دوستی یاری اور نہ جانے کیا کیا نہ کرنے کے کام کرتے ہیں رب کی بارگاہ گام جھکتے اللہ کی پناہ اور جبھی پریشانیاں بیماریاں قرضداریاں گھریلو ناچاکیاں دستیاں بے روزگاریاں بے اولادیاں یا اولاد کی نافرمانیان مصیبتیں مصیبتیں پریشانیاں پریشانیاں یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں آئیے سنیے ہمارا پاک رب عز عزوجل کیا ارشاد فرماتا ہے و ما يصيبكم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ويعفو و يعفو عن کفین بارہ پچیس سورج شورہ نمبر تیس تجمہ کنز المام تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے ہمیں جو پریشانیاں آتی ہیں ہمیں جو ڈپریشن ہے ہمیں جو ٹینشن ہے ہمیں جو آزمائشیں ہمیں جو مصیبتیں ہمارے ہاتھوں کی کمائی اس نے کہا نا دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت سچ ہے برے کام کا انجام برا ہے تو پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے بے بےسکونیاں کیوں ہیں گناہوں کی وجہ سے اولاد نافرمان کیوں ہیں گناہوں کی وجہ سے اور طرح طرح کے مسائل گناوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے بندوں پر بہت مہربان ہے بھی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گنا کیا ہی نہیں سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے توبہ کرنے والے کو پسند فرماتا ہے تو سچی توبہ کریں نماز کی غفلت چھوڑیں اور نماز کے پابند ہو جائیں نماز پڑھیں انشاءاللہ اللہ بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا ان شاء اللہ تو نماز پڑھیں اور یہ نماز جو ہے سبحان اللہ اللہ کو راضی کرتی ہے نماز سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں گنا معاف ہوتے ہیں بیماریاں جاتی ہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں روزی میں برکت ہوتی ہے اندھیری قبر میں روشنی ہوتی ہے نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے نماز جنت کی کنجی ہے کی چابی ہے نماز پل سرات کے لیے آسانی ہے نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے نماز ہمارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے سبحان اللہ نمازی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا سبحان اللہ سرحان اللہ اور جو بے نمازی کہنے نہیں, نہیں میں بے نمازی نہیں ہوں میں جمعہ پڑھتا ہوں ارے بھائی جمعہ پڑھنے والا نمازی نہیں ہے سالانہ نمازی نہیں ہفتہ وار نہیں روزانہ روزانہ نہیں پانچ وقت پانچ وقت اللہ تعالی نے مسلمان مرد و عورت آکل بالغ پر پانچ وقت کی نماز فرض کی جو چار پڑھے وہ بھی بے نمازی ہے اور ہم ہفتہ وار پڑھ کے سمجھ رہے میں نمازی ہوں پانچ پانچوں نمازیں خوشی میں خمی میں سفر میں گھر پہ فراغت میں مصروفیت میں کاروبار کا وقت ہے کوئی کام نہیں نیند آ رہی ہے بیماری ہے دوست بوتھ جمع ہو گئے اور میچ ہوت لگ رہا ہے بھائی آخری اوور ہے نہیں نماز نماز نماز جو پکا نمازی ہے تو اس کی قبر اللہ کی رحمت سے روشن ہو جائے گی وسیع ہو جائے گی اور جو نماز میں غفلت برتنے والا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے اور نماز میں سستی کرنے والے کو قبر دباتی ہے قبر یاد رکھیں اور ایک کو دباتی ہے نیک کو بھی بد کو بھی نیک کو کیسے دباتی ہے جیسے ماں بچے کو چمٹاتی اور گناہ گار کو کیسے دباتی ہے قبر اللہ کی پناہ جیسے انڈے کو توڑ پھوڑ دیتے اور جیسے اس کا بتایا گیا کہ قبر اس طرح دباتی ہے نماز میں سستی کرنے والے کو کہ دونوں پسلیاں اس کی ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں اور میرے اکالی سولا تو اسلام نے اس طرح انگلیوں میں انگلیاں داخل کر کے سمجھایا اللہ کی پنا اللہ کی پناہ عید کے موقع پر کوئی بے تکلخ دوست پکڑ کے زور سے بھینچ دیتا ہے حالت کیا ہوتی ہے بے ساختہ چیخ نکل جاتی اب قبر کے اندر ہماری چیخ بھی کون سنے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ جو بے نمازی اس کی قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے جو بے نمازی ہے اس کی قبر میں ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے اس کا نام ہے اشجا, اشجا الاقرا گنجا سانپ کی عمر جو بہت زیادہ ہو جائے اور بہت وہ زہریلا ہو جائے تو پہلے اس کے سر پر بال بھی آتے ہیں اور پھر بہت لمبی عمر ہونے کے بعد مفتی احمد یار خان آئمی نے آشری میں لکھا ہے اور جو وہ بہت زہریلا ہو جاتا ہے تو اس کے بال جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں اللہ کی پناہ تو گنجا سانپ اس کی قبر میں مسلط کیا جائے گا کس کی قبر میں بے نمازی کی قبر میں تو کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں قیامت میں ورنہ سزا ہوگی کڑی گورے نے کہا زخم کا گڑھا چیخیں یاد رکھے مرنے کے بعد ایسا نہیں کہ ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے ختم ہو جائیں گے مرنے کے بعد یعنی جو گناہ ہیں وہ ٹھیک ہے مر کر مٹی میں ملیں گے اور امبیا شہدا بامل حفاظ سچی آشیقان رسول ہر وقت درود و سلام پڑھنے والے ان کی جسم قبر میں سلامت رہتے ہیں مگر اللہ کی پناہ عذاب ہو یا ثواب ہو دونوں صورتوں میں جسم اس کو فیل کرتا ہے روح اس کو فیل کرتی جسم اور روح کا کنیکشن رہتا ہے نیکوں کی روحیں جنت کی قندلوں میں جن سے رب راضی جن سے رب ناراض ان کی روحیں چین میں زمین کے نیچے تک لے جائی جاتی ہیں قید کر دی جاتی ہیں مگر جسم کے ساتھ کنیکٹ رہتی ہیں ثواب بھی محسوس ہوتا ہے عذاب بھی محسوس ہوتا ہے قبر اگر جنت کی کھڑکی کھلی ہے تو جسم اس کو فرحت محسوس کرتا ہے راحت محسوس کرتا ہے اور اگر جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے تو جسم اس کے درد کو بھی فیل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے اپنے متی و فرما بردار بندہ بنائے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم